انتیسواں مکتوب طہارت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین خدا تعلیٰ کی رضامندی طلب کرنے کی راہ میں تم مضبوطی سے قائم رہو کاتب حروف یعنی اس فقیر دعا کی طرف سے سلام و دعا پہنچے برادر عزیز تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ دونوں جہان میں آدمی کی قدر تہارت سے ہوتی ہے ہر قسم کی دولت ہر طرح کی سعادت کا زینہ یہی تہارت و پاکی ہے اور آلائش و آلودگی وہ بری شے ہے کہ پیغمبروں اور صدیقوں کی راہ سے بہت دور ہے چنانچہ شریعت کا فتویٰ یعنی بنا اسلام ہی پاکی یا طہارت پر ہے وہ کسی قسم کی آلودگی کو قبول نہیں کر سکتا اور نہ جمال اپنا کسی آلودہ روزگار کو دکھا سکتا کب کی بات ہے کس آیت کی کہارانہ سیاست نے جتنے جتنے آلودہ نجاست ہیں سبوں کو حلقہ اسلام سے باہر کر دیا ہے لا الا متحرون یعنی پاک لوگوں کے سوا اس کا چھونا منع ہے اور خاک مصیبت ہمارے سروں پر ڈال دی ہے بہر کیف اس راہ کا دستور العمل یہ ہے کہ بدن کپڑا پاک صاف کھانا پانی حلال ہونا چاہیے اس کے علاوہ حواص خمسہ کا گناہ معاشیت اور خلاف شرع سے پاک او مصفہ رہنا ضروری ہے پھر دل بھی اوصاف زمیمہ سے جیسے بخل ہے حسد ہے حق ان کے علاوہ جتنی بھی بری صفات ہیں سبوں سے پاک و صاف ہونا لازمی ہے خیر تین قسم کی تہارت ہوئی تن جامہ لکما جب وہ حلال ہو گیا تو مرید نے ایک قدم دین کی راہ طے کر لی دوسرا حواس خمسا جب خلاف اثیت سے پاک ہو گئے تو مرید نے دو قدم دین کی راہ طے کر لی تیسرا جب دل اوثاف زمیمہ سے پاک ہو گیا تو مرید نے تین قدم دین کی راہ طے کر لی توبہ کی حقیقت یہاں پر کھلتی ہے دوسرا ہوا سے خمسہ جب خلاف او معاسیت سے پاک ہو گئے تو مرید نے دو قدم دین کی راہ طے کر لی تیسرا جب دل اواف زمیمہ سے پاک ہو گیا تو مرید نے تین قدم دین کی راہ طے کی توبہ کی حقیقت یہاں پر کھلتی ہے اور مرید حقیقتا اس مقام پر پہنچ کر تائب ہو جاتا ہے اس طلاح تصوف میں گردش اسی کو کہتے ہیں یعنی پلیدی اور آلودگی دور ہو گئی پاکی ظاہر ہوئی گویا سمجھنا چاہیے کہ مرید محقدہ تھا مسجد ہو گیا بتخانہ تھا سوما ہو گیا. دیو تھا. آدمی ہو گیا خاک تھا زر خالص ہو گیا شب تار تھا روزے روشن ہو گیا اب مرید کا کیا کہنا اس مقام پر پہنچ کر مرید کے آسمان دل پر آفتاب ایمان طلوع ہوتا ہے اور اسلام اپنا جمال دکھاتا ہے دربار معرفت میں مرید کی رسائی ہوتی ہے مگر بغیر ان طہارتوں کے جن کا ذکر اوپر گزرا مرید اگر قائم اللیل ہو تو ہوا کرے یا سائم الدہر ہے تو ہوا کرے یا عابد و زاہد وقت ہے تو ہوا کرے سارا عمل رسم و عادات یا ماں باپ کی تقلید پر محمول ہوگا اسلام یعنی ایمان حقیقی کی شان ہی کچھ اور ہے یہ جو باتیں لکھی گئیں ذرا غور طلب ہیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور بار بار دیکھنے کی حاجت ہے کیونکہ یہاں پر ایک شبہ یہ بھی واقع ہوتا ہے کہ آخر اتنے لاکھ آدمی جو ایمان و اسلام کے مدعی ہیں اور تہارت کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں کیا یہ مسلمان نہیں ہیں یا ان کو مسلمان ہی کہنا نہ چاہیے جواب خبردار کبھی زبان پر نہ لانا کہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ بحکم ظاہر شریعت سب مسلمان ہیں اور اعتقاد کا مسئلہ بھی یہی ہے ہاں جہاں پر راہ کی بات کا بیان ہوگا تو صاف صاف کہنا ہی پڑے گا کہ اس عالم کے احکام ہی کچھ اور ہیں کیونکہ یہ عالم باطن ہے جس طرح علم کی دو قسمیں ہیں وہبی اور قصبی اسی طرح طہارت و پاکی کی دو صورتیں ہیں پہلا خود بخود دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جوارے اور ہوا سے خمسہ طہارت سے آرادت آستا ہو جائے اس کو فضل محض اور کفایت کہتے ہیں خواص اس کے لیے مخصوص ہیں دوسرا دوسری صورت یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت کے لیے جامع و بدن کی طہارت سے شروع کرتے ہیں اور پھر دل کو انوار کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں صرف پڑھ لینے اور جان لینے سے تو کوئی بات حاصل نہیں ہوتی عمل صالح عبادت اور ریاضت کرنا ہی پڑتا ہے برادر عزیز تم کو لازم ہے کہ راہ تہارت میں ثابت قدم ہو جاؤ اور بقدر وسع و طاقت اپنے دو تین وقت تجدید وضو کی عادت کر لو بلکہ بعد طلوع آفتاب دوسرے بعد نماز اثر تیسرے بعد نماز عشع اور شب جمعہ کو رات بھر اسی طرح جاگتے رہو کہ بعد نماز عشا تجدید وضو کرو پھر دو گانا ادا کرو نماز تصبیح پڑھ لو پھر متواتر وضو کرو دس مرتبہ یا پندرہ مرتبہ یا بیس مرتبہ سبحان اللہ اگر بیس بار ہو تو کیا بات ہے نہیں تو جس قدر ممکن ہو ہر وضو کے بعد دو ضروری ہے جن دعاؤں کے بارے میں لکھا ہے مرید ان کو پڑھے جب تھوڑی رات باقی رہے غسل کرے اس کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں انشاءاللہ اللہ یہ عمل کرو گے تو خداوند کریم طرح طرح کی پاکیوں سے تمہیں آراستہ کرے گا اور ظاہر و باتن کی آلائش کو دور کر دے گا ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں سمجھتے رہو کہ حق تعالی دانا بینا ہے اللہ تعالیٰ کا نام رقیب بھی ہے جب بندہ اس کی صفت سے واقف ہو جاتا ہے تو اس میں شرم پیدا ہو جاتی ہے وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اللہ کو ناپسند ہو کیونکہ ہزار پردے میں کوئی کام کیوں نہ کیا جائے اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا ایک بزرگ سے سوال ہوا کہ اس کی دلیل اور نشانی کیا ہے کہ آپ کو معرفت اللہی حاصل ہے آپ نے فرمایا کہ جب کبھی خراب قسم کا اندیشہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو اندر دنے اندرونے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ تجھے خدا سے شرم نہیں آتی اور بعض آسمانی کتاب میں یوں آیا ہے اے میرے بندے تُو نے لباس حیا پہن دیا ہے جتنے عیوب تجھ میں ہیں سبھوں کو خلق اللہ سے چھپاؤں گا اور جس جس مقام میں تجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں وہاں کے باشندوں کے دل سے میں نے اس کو بھلا دیا غرض اس سے یہ ہے کہ قیامت میں تیرے گناہوں پر گواہی نہ گزرے اور محفوظ سے بھی تیری برائیاں دھو دی گئیں تاکہ حشر کے دن نہایت آسانی کے ساتھ تیرے حساب کتاب میں اختیار کروں تاکہ تجھ پر جواب دینا سہل ہو نقل ہے کہ جب مومن گناہگار پل سرات سے گزرے گا اور پاؤں اس کا لڑکھڑائے گا خدائے برتر کی طرف سے ایک ایک نامہ پہنچے گا اس میں لکھا ہوگا کہ جو کچھ کیا وہ کیا اور جو کچھ تج سے ہوا وہ ہوا میرے کرم نے روان نہیں رکھا کہ میں اس وقت ان کی پردہ دری کی جائے جا جا میں نے تجھ کو اپنے فضل سے بخش دیا بیت نظر از دو ہزار سعادت منتظر وقت ام نا کے آ نظر آئے یعنی دوست کی ایک نظر میں ہزاروں سعادتیں بھری ہوئی ہیں میں اس وقت کا منتظر ہوں کہ وہ کب آتا ہے والسلام